اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حساب وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محذف إلا السمعوه اللہ مولانا سل ہر قسم دیکھو صلاح داری تم تمجید اس مالک الملک رب العزت وخدریق نائق ہے کہ جو اپنی منشا اور مشیت کے مطابق جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے وہ دے کما اندر کوئی شخص دخل اندازی نہیں کر سکتا وہ کچھ کرنا چاہے کہ انوں کوئی روک نہیں سکتا وہ روکنا چاہے کہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا و ما تشاؤون الا ان يشاء اللہ کا فرمان ہے کہ جو کچھ تسی چاہو وہ نہیں ہو سکتا جو کچھ اللہ چاہے وہ ہو اس دنیا کے نظام اللہ جدوں تک چاہے گا قائم رکھے گا جدوں چاہے گا یہ بدل دے گا یہ درہم برہم کر دے گا دنیا دی کوئی طاقت وہ ایٹمی طاقت ہو بے, یا او دا کوئی نام ہووے نہ اس نظام نو قبل از وقت تباہ کر سکتی ہے نہ اللہ دے فیصلے دے بعد بھی نو قائم رکھ سکتی ہے انہیں جڑا وقت مقرر کر د وہ وقت ہی پورا کرے گی اس تو بعد ایک نیا نظام سامنے آ جائے گا اس نئے نظام کا معروف نام قیامت ہے اور سارا سبق گزشتہ چند جمعہ تو یہ چل رہا ہے اللہ فرما دی کہ بڑی عجیب بات ہے ایک ناس بالے نا سے حساب فی غفلت <تصفيق> کہ لوگوں کا حساب قریب آ رہا ہے اور یہ غفلت اندر سستی اندر لا لاپرواہی اندر پی وے انہوں کوئی پرواہ ہی نہیں حساب کسے انسان نے نہیں لینا کہ جی کو کچھ چھپایا جا سکے جنوب کوئی سفارش پائی جا سکے جنوں کسی رشوت کا لالچ جا سکے جہد کو چھپیا نسیا اور پجیا جا سکے حساب اللہ نے لینا جلد ہے چلنا شاہ جلو کچھ چھپایا نہیں جا سکے دنیا اندر عادت ہے تھی پختہ ہو گئی ہو گئی چھپان دی چوش گولن دی مکرو فریب دی کہ لوگ اس دن بھی کوشش کرن گئے لیکن وہ کوشش کامیاب نہیں ہو گئی اليوم نختم علی افواہہم و تکلمنا ایدیہم و تشہد ارجلہم بما کانو یقصبون اللہ فرمانے کہ جب زبان جھوٹ بولن لگ پے گی یہ غلط بیانی شروع کر دے گی تو پھر ابھی یہ مہر لگا دیا گے یہ سیل کر دیں گے یہ بول نہیں سکے گی اگر یقین نہیں آتا کہ زبان چپ ہو سکتی ہے بند ہو سکتی ہے گے بے شمار موجود نے زبان اللہ نے بند کی ہے کوئی بلا کے دکھا دے دعویٰ یہ ہے کہ طبی دنیا بڑی ترقی کر گئی ہے سائنس بڑی دور تک پہنچ گئی ہے کوئی انسان کسی ایسے انسان نو بلا کے دکھاے جی زبان اللہ نے بند کر دیتی ہو اللہ اج دنیا اندر ساڈے سامنے یہ نمونہ دکھا رہا ہے کہ زبان موجود ہے اونٹ موجود ہے لیکن انہوں بولن دی اجازت نہیں وہ اللہ یہ بولتی ہوئی زبان نو بھی بند کر سکتا ہے جدو جاؤ اليوم نختم فرمایا اس ہاتھوں کہ بولنا شروع کرو دسو ہاتھ بولن گے یہ گے کہ اللہ سامو استعمال کردیا ہوا انہیں فلاں شخص کی یہ چیز چرائی سی فلاں شخص سے کیر جولو ہوں اللہ فرما دیتے اسی پھر پیروں کو گواہ لواں گے کہ تھی بھی دسو اے پیر بول کے دسنگے کہ اللہ سا نال چل کے اے تیری نا فرمانی کرنے واسطے فلاں جگہ سے پہنچیاسی یہ دو آزاد اتنے اللہ نے نام لے کے دسے دس نا جسم کا ایک ایک ازم یہ خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا دوسری جگہ پرانے مجید اندر فرمایا کہ زبان جس ویل سیل کر دیتی جائے گی دی جسم دے اے آزاد گواہیاں دنیا شروع کر د گے اللہ پھر زبان نو گے پھر بولن کی دی اجازت دیں گے تے اے دے بچا تو میں جھوٹ بول رہی تھا تے ایک ہی کی تا اللہ کینت کا کل یہ کہ اسی کس طرح نہ بول دے سانوں اس اللہ بولنے کا حکم سی جننے اک اک بولن دا سا جن کائنات کے ایک ایک ذرے بولنے کا حکم دیا ہے اسی کس طرح نہ کی بول سی کہ اسی اللہ دا حکم نہ مانیں وہ دن جہاں نام معروف نام بے شمار نام ہے ویسے لیکن قیامت بڑا مشہور اور معروف نام ہے اس دن وہ نام قرآن اندر اللہ نے تغابن بھی بیان کیتا ہے ذا دے کا یو متاگن تغاگن نے نتیجے دا دن نتیجے اندر کوئی پاس ہو جاتا ہے کوئی فیل ہو جا ہے کوئی کامیاب ہو جاتا ہے کوئی ناکام ہو جاتا ہے نتیجے دا ایک یہ مان ہے کہ ایک چیز جی پہلے چھپی ہوئی تھی جی وہ ظاہر ہو جاتی دنیا اندر محنت اور مشقت کر کے اسی بڑی بےتابی نل نتیجے کا انتظار کرتے ہیں مختلف نتائج نے اپنا امتحان دے کے نتیجے کا انتظار کرتا ہے کاشتکار اپنی فصل بی زمین اندر بخھیر کے پھر بودا انتظار کرتا ہے کہ یہ ہوں کس طرح اگ دیے کس طرح بڑھ دیئے پک دیے دکاندار اپنا سرمایہ لگا کے انویسٹمنٹ کر کے پھر وہ نتیجے دا انتظار کرتا ہے کاش کہ سانو کبھی اے عقل آ جائے اے خیال آ جائے کہ یہ دنیا دے نتیجے تے بدلے جا سکتے نہیں پھر دوبارہ محنت اور مشقت کر کے کامیابی حاصل کیتی جا سکتی ہے وہ نتیجے کا دن جہا ہے او دے اندر پھر کسی قسم دی تبدیلی ممکن نہیں ہونی ذالک یوم التغاب متغ اس دن جا ہار گیا ہمیشہ واسطے ہار گیا جڑا جیت گیا ہمیشہ واسطے جیت گیا جا کامیاب ہو گیا وہ ہمیشہ واسطے کامیاب ہو گیا ہوا بھی شتے اللہ فرمانے کہ ان بڑی مزے دار زندگی مل جائے ایسی زندگی جننے کدی ختم نہیں ہونا ایسی زندگی جدے اندر کوئی دکھ کوئی درد کوئی پریشانی آنی ہی نہیں دسو پوری ختم ہو جائے گا ہار گیا او دی تکلیف کدی ختم نہیں ہویبت کا کوئی کنارہ اور او کوئی انتہا نہیں انہیں ہمیشہ واسطے تکلیف اندر مصیبت اندر عذاب اندر مبتلا رہے ہیں نوزلہ کچھ اے سن رہے تھا سنا رہے تھا سر اس دن کی آمد تو پہلے جب وہ قریب آریا رہا ہوے گا بہت ہی قریب آریا رہا گا ویسے تو ہر لمحے قیامت قریب آ رہی ہے ابھی وہ کریب جا رہے ہیں ماں باپ بڑی سخت گلط فہمی مبتلا خوشیاں منا دے ہر سال بچیاں کی سال گرا کرتے ہیں کہ بچہ ہن اے سال کا ہو گیا ہوں اال کا ہو گیا سمجھتے ہیں بچہ وڈا ہو رہا ہے بچہ تے چھوٹا ہو رہا ہے انہیں جیڑی زندگی گزار ہے وہ اصل زندگی جو منفی ہو رہی ہے کٹ رہی ہے اس کے واسطے قسم کھا کے اللہ نے اعلان کیا ہے والعصر ان الانسان لفی خسم قسم ہے زمانے کی قسم ہے اثر دے وقت دی ائے دے اندر کوئی شک ہی نہیں کہ انسان نقصان اور خسارے اندر جا رہا ہے کاٹے اندر جا رہا ہے ہاں اس نقصان اور خسارے تو بچنے کا ایک طریقہ ایک ذریعہ خود دس دل آسا داؤ بل وہ لوگ خسارے اندر نہیں انہوں کوئی نقصان اور کاٹا نہیں ہوے گا جہے ایمان لے آئے ویلوس پھر اپنی وساخ کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق نیک عمل شروع کر دیتے ایمان ایماندا ہے کہ آدمی اللہ دیا نا فرمانیاں تو بچتا چلا جائے اور اللہ کی فرما برداری اور محدود نہ رکھے وتواس او بل حکے وتواس او بل اپنے ارد گرد اپنے ماحول اندر اپنے معاشرے اندر جنہ نال اٹھنا بیٹھنا ہے تعلق ہے کسی طرح کا بھی کوئی رشتہ داتا ہے کم ان بھی دسے کہ اے چھٹ دیو اے کرو امر بل ماروف اور نہیں امکھ او وہ نقصان تو بچ جائے گا ورنہ انسان نقصان اندر ہے خسارے اندر ہے یہ زندگی بھی گٹ رہی ہے دے زندگی کے گٹن کے نال نال اگر اعمال بھی طرف توجہ نہیں کہ اعمال بھی کم ہوتے چلے جا رہے ہیں وہ دن قریب آ رہے ہر لمحے قریب آ رہے لیکن کچھ نشانیاں کچھ کا محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بیان فرمائیاں کہ جڑیاں دیکھ دیکھ کے آدمی اگر تھوڑی جی توجہ کرے تھوڑا جیا اس پاس دھیان دے تو مزید ای دے اندر ایک تیاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قریب میرا سفر شروع ہونے والا ہے میں اس دنیا تو مسافر بن کے رخصت ہونے والا اور اس دن دی طرف جا رہا جس دن تو کسی نے پیچھے نہیں رہنا کیونکہ اللہ نے مرضی کی بات چھٹی نہیں کہ جدا جی چاہے اس دن میرے سامنے حاضر ہو جائے جدا جی چاہے نہ آئے یہ بات ہی تھی ایسا امکان ہی ختم کر دیتا ہے وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ قرآن اندر اے فرمایا ہے اُس دن با خیال دل اندر لے آکے در جاؤ جس دن تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ تو انو اللہ سے سامنے لیانتا جائے اے نہیں فرمایا کہ تُسی آؤ گے یہ گنجائش موجود سی جا جی کرے گا آوے گا جا جی کرے گا دا. نہیں آئے گا فرمایا اللہ کے سامنے لیا جائے گا سفا کل نفس کا سبت پھر ہر جان کا ایسا حساب کیتا جائے گا کہ نے اگر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی نیکی کمائی ہو ہوگی تو سامنے آ جائے گی ایک رائی کے دانے دے برابر دی غلطی اور دا گناہ گا گنا بھی چھپیا نہیں رہ جائے گا سمت وپا کل نفسی ما سبق ہر جان کمائی دا پورا پورا بدلہ دتا جائے گا لان یوز لانو سے کوئی غریب ہو نبی ہوگی امتی ہوگی سیاہ ہوگئے سفید ہو گئے، کسے بھی اللہ نے سارے تقاضے پورے کردیا ہو جان کمائی کا بدلا لیا جائے گا کچھ نشانیاں ذکر ہو چکی نے اج کے سبق اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد دے مطابق فرمایا کہ اس روح زمین تے اللہ دے بندیاں ظلم اور زیادتیاں دی انتہائے ہو جائے گی ایسا دور آئے گا کہ لوگ پناہ طلب کر نماز جنگل اندر پہاڑوں کی گارا اندر اپنے دین نوں، اپنے ایمان نوں بچان واسطے نسے بجے پھرتے ہوئے کتے پناہ نہیں ملے اتنے آ جان گے دنیا اندر اتمائش شروع ہو جان گیا اللہ ابھی اس قابل نہیں سانو کسی امتحان اندر نہ پاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کرتے سن اللہ فتنیا تو بچا کے ایمان سلامت ہو جائیں انسان بڑا کمزور اور ضعیف ہے بڑک بڑیاں مار لینی ہوں لیکن کھلے کل انسان ظاہیف آئی بڑے کمزور اور ضعیف یہ اللہ نے فرمایا کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا بڑی جلدی یہ شکار ہو جاتا ہے اللہ ہی محفوظ رکھے تو یہ بچ سکتا ہے ورنہ از خود کوئی چیز نہیں انسان ظلم اور دی کی انتہا ہو جائے گی فتنے اور فساد کا دور دور ہو جائے گا فرمایا پھر اللہ وحتہو لا شریک عرب اندر میری اولادوں حضرت فاطمہ اولاد وچوں اپنا ایک بندہ مقبوس کرے اپنا ایک بندہ بھیجیں نام میرے نام کے مطابق یعنی محمد ہی ہوگا دے والد کا نام میرے والد کے نام کے مطابق ابد اللہ ہی گا اور میری ہی نسل چو میری ہی سلب چو میری ہی اولاد چو نام ایک مارو سنیا ہوا ہے مہتی مہتی کے ماہنے ہوں نے رفتا دکھا والا لوگوں ہدایت دن والا لوگوں کو رستے کی طرف گلان والا فرمایا اللہ اس بندے مبوس فرمان گے جس طرح روح زمین ظلم اور زیادتی کا شکار ہو چکی ہوئے گی وہ آ کے پوری روح زمین پہ عدل اور انصاف قائم کر دے گا اللہ انہوں ایسی حکومت دیں گے ایسے وسائل دیں گے ایسی طاقت ادا گے کہ وہ روح زمین پہ عدل اور انصاف قائم کرتا چلا جائے گا ظالمان کا کما کبا ہوں چلا چکا اسی دوران دجال بھی آ چکا ہوگا د جال کا تھوڑا جہا ذکر ایک خطبے اندر آیا سی کہ حضرت تمیم داری اور انہ بھور صحابی نے رضی اللہ عنہما ہوما دی کشتی طوفان دا شکار ہو گئی سمندر اندر پھنس گئی کچھ پتا نہیں پاسے ہوا نے کشتی چلایا اور وہ او ایک جزیرے کے قریب پہنچ گئے ایک انسانی شکل دیکھی جی عام قد تو زیادہ بڑی سی وہ آگاہ بھی زیادہ بڑے سن عام انسان تو اور بال قسم دے ایسے بڑے ہوئے سن حضرت تمیم داری فرماندے نے لا نہ کو ولا راہ دوروں یہ پتہ ہی نہیں چلتا سی کہ یہ چہرہ کس پاسے پاس کمر کس پاسے پاس بال بڑے ہوئے خیر وہ ایک الگ واقعہ ہے دال وہ را ہو چکا ہوگا اس جزیرے اور پوری دنیا سے او اپنی تگو کر گا دیا ہوگا دا دعوی یہ ہو گا کہ میں رب ہاں نوزلہ ہے اور اللہ تعالی نے ایماندار کی آزمائش واسطے کچھ اختیارات ایسے دے دیتے ہو گے مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کسی دیوار اگر حکم دے گا نا کہ چل تے دیوار چلنا شروع ہو جائے گی یہ دا مذاق پنجابی نبی نے تے اڑایا ہے اس حدیث کا مردے کہ یہ جڑی حدیث ہے یہ مراد ریل گی ہے انگریز نے آ کے ریل گڈی چلا دیتی بس جلد کچھ نہیں آنا میں ہی ہاں جہاں وعدہ دیا گیا ہے حدیث وہ دیوار حکم دے گا دیوار چلنا شروع ہو جائے گا کہن گے کہ اگر تو رب ہے کہ بارش برسا حدیث اندر آد ہے کہ وہ آسمان کی طرف اس طرح اپنی انگلی نشارہ کرے گا بدل دور دور ہونے کے وہ سارے جمع ہو جان گے اکٹھے ہو جان گے اور بارش برسنی شروع ہو جائے گی وہ کہنے گے ہوں بند کر وہ پھر اشارہ کرے گا بادل پھیل جان گے اور بارش بند ہو جائے گی اس قسم دی آتمائش واسطے وہ اللہ نے طاقت دیتی ہوگی تاکہ کافر جڑے نے وہ الگ ہو جان مومن جڑے نے وہ الگ ہو جی قسم دا ابہام اور شک کو شبہ والا معاملہ باقی نہ رہے جڑے ان من لیں گے انہوں نے کہے گا یہاں جنت اندر داخل کر دیو اور حقیقتمی او دی جڑی جنت ہو گی وہ اللہ دی جہنم ہو گی جڑے نہیں منن گے کبھی کا انہوں قتل کر دیو اور انہوں جہنم اندر سٹ وہ حقیقت جنت اندر پہنچ یہ سارا کچھ بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص سور دیا پہلیا دس آئے روزانہ تلاوت کر لے اگر وہ زندگی اندر دکال کا فتنا آ گیا تو اللہ تو محفوظ رکھے نسخہ بھی نال تجویز فرما دیتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ کحف جنہ جمعہ والے دن ساری پڑھن دا حکم دیتا سنت ہے آپ دی آپ جمعہ دے دن پوری سورہ کحف دی تلاوت فرما دیتا یہ دیا پہلی دس آیتا روزانہ اگر کوئی شخص اپنا معمول بنا لگے سے تلاوت دا اجر اور سواب تے اپنی جگہ ای وعدہ ہے کہ اگر اینی زندگی اندر دجار آ گیا کہ اللہ اونے فتنے تو انہوں محفوظ رکھے گا وہ ایلا کچھ بگاڑ نہیں سکی ورنہ یُسْبِهُ مُؤْمِنًا یُنسی کافرًا یُنسی مُؤْمِنًا وَيُسْبِهُ کافرًا والی وعید موجود ہے کہ ایسے ایسے فتنے آ جان گے کہ صبح آدمی بالکل چنگا بلا ایماندار گا شام تک کافر ہو چکا ہو گا شام ایماندار گا صبح تک کافر ہو چکا ہو گا ہوتنیا تو محفوظ رکھے گا ڈال آ چکا گا حضرت مہدی کا ظہور ہو چکا ہو گا وہ پیدا تو بہت پہلے ہو چکے ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ اسلام دی وہ عمر جہاں اندر انہوں آسمان تک اٹھایا گیا سی او اس عمر نو پہنچ کے وہ ظاہر ہون گے انہوں نے خود بھی پتا نہیں گا اللہ تعالیٰ انہوں کو ایسا کم لینا چاہ گے کہ امت دی اصلاح ہوئے گی زمین دے فتنہ و فساد ختم کرتی سال دے درمیان انہوں کی عمر گی جس ویلے انہوں نے احساس ہوئے گا کہ اللہ نے میرے کلو کوئی کم لینا ہے دجال کا فتنہ زمین سے پھیل جائے گا اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ آسمان تو نازل فرماؤں گے کتنے اتاروں گے کس طرح وہ اترنگے یہ ساری تفصیل موجود ہے حدیث اندر دمشق دی ایک جامع مسجد ہوئے گی دمشک ملکے شام اندر دمشق دی جامع مسجد وہ اللہ بہتر جان ہے بن چکی ہے یا اجے بننی یہ اللہ دے علم اندر کہ مسجد ایک جامع مسجد دمشق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دے اندر حضرت مہدی اپنے ساتھیاں نال نماز سوچ یا اثر پڑن واسطے بالکل تیار ہوں گے تکبیر ہو چکی ہوئے گی اللہ اکبر کہہ کے جماعت شروع کرنے والے ہون گے کہ مسجد مینار تو آواز آئے گی ذرا ٹہر جاؤ نو بھی اتار لو میں بھی جماعت نل مل جاؤں سارے لوگ حیران ہو کے تعجب نل مینار کی دی طرف دیکھ گے تے ایک بہت ہی خوبصورت انسان مینار سے بیٹھا ہوگا سیڑھی لیندی جائے گی یا مینار دیا سیڑیاں ہون گیا جس ویلے انتاریا جائے گا یہ آپ نے بیان فرمایا کہ وہاں دی داڑی دے بال چو سر دے بالوں چو پانی دے قطرے اس طرح گر رہے ہون گئے جس طرح وزو کر کے ہونی اٹھے یہ حضرت عیسا علیہ السلام ہوگی اللہ قادر سی کہ وہ بجائے مینار سے اتارن زمین سے اتار دینا آسمان تو اتار کے مینار سے بٹھا دیتا کہ وہ زمین سے بھی لے سکتا تھی اور پہنچا سکتا تھا ای یہ ایک نشانی اور علامت رکھی گئی ہے کیونکہ اللہ یہ معلوم سی کہ کئی جھوٹیاں نے اس تو پہلے دعوے کرنے نے کہ میں عیسیٰ ہوں میں مسیح محدود ہاں چناچے مرزے یہ دعوی کیتا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جڑا ہونا تھی ہی ہاں عیساب نے مریم سے ہی نہیں روکا انتو تک بکواس کر دیتی ہے کبھی عیسیٰ ہوں کبھی موسیٰ نسلیں ہیں میری بے شمار ہے یہ اپنی کتابوں کے الفاظ کبھی ہوں کبھی موسیٰ نسلیں ہیں میری بے شمار اللہ تعالی آسمان تو اتار کے جامع مسجد دمشق اندر ہوئے گی وہ مینار تو بٹھان گے چنانچہ چنا چاریا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی تھی جماعت کراؤ وہ کہامت کراؤ یہ نہیں فرمایا کہ امامت کون کروائے گا دو چمامت کروائے گا دوسرا پچھے نماز پڑے گی حضرت عیسا علیہ اسلام کے نزول کی حدیث رکھ کے سامنے کا مسلمانوں دھوکھا دے دیسے یہ کہہ رہے ہو تو یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد کوئی نبی اس دنیا اندر نہیں آئے گا قیامت تک تے دوسری طرف یہ بھی کہیں دیو کہ عیسا ابن مریم آؤ گے اپنے عقیدے کی خود نفی کر دیو اے دو یہ مسلمانوں دوکھا دیں کا بات بالکل سدھی اور واضح ہے عیسا ابن مریم آسمان سے اللہ نے زندہ اٹھائے ہوئے نے قرآن شاہد اور گواہ وما قَتَلُوهُ وَمَا بو ہوا کن شا اللہ دے نے, نا عیسیٰ کسے نے قتل کیا ہے نہ سولی چڑھایا ہے ایک اسا اندر اندر پا دیتا نے ایک ہور بندہ پکڑ کے سولی چڑھا لیا کتنے گئے عیسا بر رافا اللہ نے اپنے کولا لیا ہوا ہے یہ قرآن مجید بھی اور چھٹے آئے گا. اللہ نے انہوں اپنے سولی چڑھایا انہ گیا کا جو دین جواب بالکل واضح ہے کہ حضرت عقاع اسلام بحثیت پیغمبر اور رسول عوضوں تک تک تک محمد تشریف جاری کتاب کتاب ایسی عمل کرنا ضروری تھی ہر شخص واسطے اللہ, اللہ پڑھتے نہیں آ بلکہ وہ آؤں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اندر دنیا اندر آنگے اپنی نبومت کا کبھی ذکر تک نہیں کرنے. ایک دوسری حدیث تو اس بات کی اس طرح تائید اور تصدیق لے لو ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیقی حضرت عمر تاروف رضی اللہ عنہما اور دیکھ رہے نے پڑھ رہے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہ نے, نے جس لئے یہ دیکھا تو آپ کا چہرہ مبارک بن خطاب تیری ماں تین گم کر دے یہ عربی اندر ایک محاورے جاتا ماں تین لب دکھ دے تیری ماں تین گم کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ. تو وسلم نے اتنا دیکھیا ناراضگی اور غصے دے آثار نظر آئے وہ فوراً کیا رضی طب اللہ ربند وبل اسلام دینن وب محمد رسول وبی روایت وب محمد ندیَ صلی اللہ علیہ رضی طب اللہ میں اللہ کے راضی ہو گیا ربن ان اپنا رب تسلیم کر کے وبل اسلام دینن اور میں اسلام کے راضی ہو گیا ان اپنا دین من کے آپ الفاظ سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہران کا ایک ورک پڑھ رہا سا نسکی لو او اگر اج او بھی او زندہ جی ایک کتاب اتری سی اور وہ او کون سی موسیٰ علیہ السلام لو کان موسا ہی اگر موسا پیغمبر زندہ ہندے اور اور آ جانے نہ دی نجات بھی ممکن نہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنا کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں ہوں گے اپنی نبت کا ذکر کرتے ہوئے نہیں آؤ گے بلکہ لا الہ الا اللہ محمد اللہ پڑھتے ہوئے قرآن ان کی آمد کے بارے اندر اللہ نے مختلف اندر ذکر کیا ایسا ابن مریم کی آمد کے بارے اندر. کیونکہ یہ عقیدہ بنیادی عقیدہ ہے جڑا سخت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا منکر ہے اور اسلام کو کوئی تعلق نہیں اللہ نے قرآن مزید اندر فرمایا وایو کلے ما سل محلہ کرے گا یہ قرآن دے الفاظ نے وایو کلے منا سہ دے و کہ ماں جی گود اندر ادو بات کیتی جدو ماں سے الزام تراشی ہو رہی تھی بہتان لگ رہے سن لوگ کہہ رہے یا ما ابو و ما بڑی نیک عورت سی لکھدری تی غزب آیا یہ بچہ کتا کتوں آیا کون اللہ نے مریم نو کہ دن ماں کی عزت سے ہر پا رہا عزت تو بول کے دس تک چوستی چوستی اعتراض کرنے دی طرف مخاطب ہو کے کہ میرے بارے انگر تم شبہ کا شکار ہو شک کر رہے ہو میرے نسب دے متعلق ایسا ویسیا بات کر رہے ہو ہوبد اللہ میں اللہ بڑا بندہ ہوں دی میرے حلال زیادہ یا حرام زیادہ ہوئے ہوئے ہو میں تے کتاب لے کے اور نبی بن کے تو اٹھے آ ماں دی گود اندر ادو کو بڑھاپے اندر کدو گلا کرے گا عیسہ علیہ السلام کوئی دنیا دی تاریخ ایسی نہیں اندر علیہ السلام بھی عمر سال تو زیادہ ملتی ہو زیادہ, زیادہ تاریخ پینتی سال مل دی ہے پینتی سال کا آدمی بڑھا تو نہیں دے دور اندر جب عمر کٹی چلی جا رہی ہے جس طرح جس طرح قیام کے جی قریب پہنچ رہے ہیں دو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھٹ چلیاں جان جانگیاں ایک تو انسان کی عمر تھوڑی ہندی چلی جائے گی یہ اللہ نے ادو تو فیصلہ کیتا ہوا جب تو یہ نظام قائم کیا یہ نہیں کہ تفکرات اندر مصیبت اور مشکلات اندر گر کے عمر تھوڑی ہو جائے گی بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غم نل امر تھوڑی ہو جائے گی خوشی نلر وقت جانے یہ بالکل غلط ہے نہ کسی چیز نال امر وقت جی نہ کسی شہر امر کٹ دی ہے اللہ نے جن عطا کر دیتی ہے جن لکھوا دیتی ہے طرح قیامت قریب لوگ پہنچتے چلے جان کے عمرہ اللہ دیہ ہاں لکھی ہوئی کٹ پہلے لوگوں کی عمرہ لمبی سن اللہ کے حکم کے مطابق یہ نہیں کہ وہ خالد نظام کھانے سن تابکاری اثرات تو محفوظ سنگھ ماحول بڑا اچھا سی، کوئی ایسی الا بلا نہیں جب پسار ادا کی عمر کٹتی چلی جائے گی اور دوسرے پرمایا انسان چلے جان گے جس طرح جس طرح قیامت کے قریب پہنچتے چلے جانے ایسا علیہ السلام دی عمر پینتی سال تو زیادہ کسی تاریخ اندر موجود نہیں پینتی سال کا آدمی بڑھا نہیں ہوں وہ کبولت اندر نہیں پہنچتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسی علیہ السلام نے دنیا سے آنا اور چالیس سال تک حکومت کرنی ہے پوری روئے سبھی پینتی اور قرآن اندر ایک ہوا واضح سبوت اللہ نے آٹا کیا عیسائی آمد ہے اللہ فرمان دے بو الم کتاب وکما و اورا کا ول انجیسا ابھی چار چیزاں ہیں چار کیڑیاں کیڑیاں یو الب ایک تو اصل ان سکھانا ہے ول नंबर दोनों अपने पैगंबर सल वसलम की हदीस सिखानी है वहरात ईसा तौरात सिखाने वल इंजीलांजील बात करा तवज्जो न सुन दी है चार चीजा का ईसा ना इलम देना है कुरान का हदीस का तौरात का इंजील का बात हम बिल्कुल वादे है تیرات پہلے اتری ہوئی تھی وہ پڑھ لی انجیل اتری، وہ پڑھی اور وہ دی تعلیم اپنی امت کہ قرآن اور پڑھنے دنیا سے جدو قرآن بھی پڑھ گے حدیث بھی پڑھ گئے ہر حال قرآن حزیز اندر بے شمار ہو رہے تلال موجود نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت ادا کر سال تک حکومت کرو اس بعد اپنی تبھی موت بہت ہو اپنے دائرے خلافت اندر جب اللہ نے, انہوں نے حکومت ادا کی دائرے خبر ملے گی کہ ایک فتنہ فٹنا ہوا ہے کہ میں رب ہوں اور وہ لوگوں گمراہ کرتا چلا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسا علیہ السلام کی تچال لڑائی ہوئے گی جنگ ہوئے گی جہاد ہوئے گا اور وہ اس مقام پر ذکر حدیث اندر موجود ہے جیتے دچال ایسا آئے اسلام نے قتل کرنا جڑا علاقہ اج اسرائیل کے قبضے اندر ہے اور جنوں کو ایک ملک کی حیثیت دے کے بیٹھا ہوا ہے یہودیاں کی سازش نہ مسلمانوں دی نہ مسلمان اتفاقی دی وجہ نا کاش کے ابھی اپنے گرے اندر کبھی جانکیے حدیث اندر آ گئے کہ اگر روئے زمین بارہ ہزار مقابلہ نہیں کر سکتی کن کروڑ ہاں ایک ارب تک تعداد پہنچ رہی ہے مسلمان کی لیکن ابھی ہر جگہ پہ دلیل ہاں رسوا ہاں مغلواش ساری نہ اتفاقی دی وجہ یہودیاں نے ایک ریاست قائم کر دی اسرائیل کے نام ساری دنیا کے یہودیاں نے مل یہودی یہودی ہے وہ خا روس اندر رہ ہوا امیرکا وہ یہودی ہے اور قرآن میں سامنے یہ دسیا ہے کہ عیسائی نے مقابلے اندر یہودی مسلمان کا زیادہ سخت دشمن ہے اسی بھی اس ویلے نے پوری طرح پنجے اندر آئے ہوئے سارے ملک اندر کلمہ کو یہودی بے شمار موجود اور یہودی سازش سازش کرتے چلے آ رہے ہیں ابھی بڑے آرام نال سازشوں کو قبول کر ہیں عمران خان کی شکل اندر ایک نواں فکمنا یہودیوں نے اس ملک اندر بیچا ابھی ایئرپورٹ تے جا کے وہ کلے اندر ہار بھی پا آئے ہیں वो वलीमिया अंदर शिरकत वास्ते भी बड़ी तबोद हुई बड़ा कुछ होयानी एक बहुत बड़ी साजिश है याद रखना कुछ साल तक इस साजिश बेनकाब होगा कि जब तक सू पता लगेगा और तो कि साोखे अंदर आए हुए कि उन्हें एक यूजी लड़की नसलमान किया पहले तो अपना इस्लाम से साबित करे वो आप कि वाला मुसलमान है اٹھاری عورتوں کے اخبار تا اور اللہ بہتر جانتا سلسلہ کتوں تک پہنچنا ہے وہ اپنا اسلام سے پہلے ثابت کرے جہاں مسلمان کر کے آیا ہے او او اس نو پتا کہ یہودن لڑکی نت نہیں کنی دیر تو یہودی تربیت دے رہے سن اور اس قوم کا ستیہ ناش کرنے بہت بڑی کازش تیار دی ایر ہے اج نام ہے اندر ایر ہے نام اندر مقام نے کہ اس جگہ پہ عیسیٰ ابن مریم نے دال کر یہ حدیث اندر نام موجود ہے لو لام اور دال یہ نام اس مقام کا موجود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی پیشین گوئی کی قتل اور پھر اپنے نیزے اندر ایسا بن کے لوگوں دا کو لاش دکھا گہچانو یہی یہ جہاں خدائی کا دعویٰ کرتا سی رقم کا دعویٰ کرتا یہ سارا کچھ قیامت تو پہلے ہونا ہے یہ ان نشانیاں جو بہت بڑیا بڑی نشانیاں بیان فرمائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر فرمایا کہ یہ نہ سمجھو کہ ایک نشانی ظاہر ہو جائے گی پھر مدت گزر جائے گی تے دوسری آوے گی پھر اور مدت گزرے گی تے تیسری آوے, آوے گی بلکہ مثال دیتی فرمایا جس طرح تسبی کا تاگا ٹوٹ جائے تے من کے کمی تیزی گرتے ہیں ایک نو نڑھ لگیا دوسرا دوسرے نڑ لگیا تیسرا بکھر جانتے ہیں پر مایا تیامت دیا نشانیاں اس طرح یگوبار جی روپ آ رہی ہونگیاں کہ ایک اجے آدمی پریشان ہے دوسری آ دوسری تو پریشان ہے تیسری آ گئی اسی طرح ہوگی اپنی غفلت اور سستی چڑ کے قیامت واسطے کچھ تیاری کر لیے کچھ سامان جمع کر لیے وہ سفر بڑا کچن سفر گا بڑی مشکلات کا پھرا ہوا سفر گا ہو اے تو جس ویل سفر اختیار کرنے پہ تنہا اور نا ماں جانا نہ باپ نے نہ بیوی نے نہ خامد نے نہ کسی اللہ قیامت والے لوگ ہی عطا فرما دے کہ اج تو ہی قیامت کی تیاری شروع کر دئیے واسطے کچھ سامان جمع کرنا شروع کر دئیے اللہ نے فرمایا ہے بل نقص ما نت سن ماں ہر جان یہ سوچنا چاہیے کہ جہی میری زندگی کل شروع ہونے والی ہے وہ میں کی جمع کیتا ہے اور اللہ کو کی کچھ بھیجا ابھی بھی دیکھیے ابھی بھی سوچئے کہ کچھ جمع کیتا ہے یا نہیں خدا نہ نخواستہ اگر ہوں تک ابھی اس بارے اندر کدی نہیں سوچیا کدی نہیں غور کیتا کہ ہجے وقت موجود ہے موقع ہے اللہ سان سوچن دی سمجھن دی سدرن دی تمرم دی اور کچھ سامان اب پہچانی توبہ کا سامان وا اخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بیماراں کی طرفوں کئی درخواستیں نماز تو بعد خلوص سے دل میں دعا کرو اللہ جمی مسلمان مسلمانوں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے تو بچیاں کی طرفو خاص طور پہ ایک پیغام ملے ہے ایک بچی نو تے صرف 3 مہینے تو بخار آ اللہ تعالیٰ بھی دوسری بچی بھی نیگر بیماروں بھی صحت کا سارے بزرگ مولانا سبد اللہ صاحب کی طرف بھی پیغام ملے اور تشریف لے آئے لیاحت بھی, بھی کافی دنوں کمزور چلی آ رہی ہے اللہ بھی صحت کے کام لاج کرتا ہے ایک نے کچھ مسئلے کیتے فریافت ایک مسئلہ تے اے ہے جس ویلے خطیب ممبر تو اتر رہا ہوتا ہے خطبہ ختم کر کے تو نمازی وہ دے نال ہی فوراں کھڑے ہو جانے میں کیا ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں جدوں تک خطیب مسلطے نہ کھڑا ہو جائے نمازی اپنی جگہ تے ہی دمینام نل بیٹھے رہے جس ویلے خطیب مسلطے پہنچ جائے پھر کھڑے ہوں خطیب دے نال ہی وہ ممبر تو اتنا شروع ہو گئے اور نمازی کھڑے ہونے شروع ہو جانتے کچھ مناسب ہے اور بھی زکا دیتی جا سکتی ہے یا نہیں والدین زکاط نہیں دیتی جا سکتی کیونکہ انہیں خدمت اولاد کا فرض ہے ماں باپ اولادوں زکاط دے سکتے ہیں اگر کوئی بچہ بچی الگ رہائش پذیر ہے شادی شدہ ہے اور وہ گزارا نہیں ہو رہا وہ اس کابے لے کے مدد کیتی جائے تے ماں باپ اولاد نکات دے سکتے ہیں لیکن اولاد ماں باپ نظک نہیں دے اس طرح ایک اور مسئلہ ہے جنہوں سن کے بعد دوست بڑا ہی تعجب کرتے ہیں خامد بیوی نکات نہیں دے سکتا بیوی خامد نکات دے سکتا بیوی بی کو الگ سرمایا ہوئے او دا خامن، مالی کمزور ہے ضرورت مند ہے یہ بی بی مسئلہ بیان فرمایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت ابو سلما رضی اللہ تعالی وہ گھر جا کے بیوی بی بی نے کچھ زاط دینی سی جا کے لگے کہ میں ہاں ہاں صلی اللہ آپ کی خدمت اندر حاضر ہوئی ہاں آ کے اپنے خامن کی ساری بات دسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سادہ کا ابو سلمہ کا ابو سلمہ نے جو کچھ تینوں دسیا سچ دسیت تو دسیا تکات دے سک لیکن معاملہ ہوں یہ ہے کہ یہ کار کی ونڈنی نہ شروع کر دئیے اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو بیوی بی خامد نکات دے سکتی اولاد ماں باپ نہیں ماں باپ اولاد نکات دے سکتے اسے طرح پینا پائیاں مجھڑے غریب ہوں انہوں ان ان سے ناعت دیتی جا سکتی ہے ابنال دبنا عجر مل دائے ایک قرابت داری دا ایک مال خرچ کر لیکن اللہ نیتہ نو بھی جان دائے اور حالات تو بھی اللہ پوری طرح آگا اور واقع ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مشرق اور بیتتی ایک کو جائی ہونے شرک دیاں دو قسمانے ایک ہے شرک فی توحید اور ایک ہے شرک فی رسالت اللہ دی ذات اور دو او دی صفات اندر کسے نو جیڑا شریک کرتا ہے انو کیا جاندہ ہے مشرک فی توحید اللہ نو شرک کرتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے مقابلے اندر کسے دی بات نو سنن والا منن والا انو اہمیت دین والا کیا جانا مشرق فر رسالت اور اسے اس دوسرا نام ہے دی سنت کی جگہ رسول اکرم صلی اللہ تارے کو سنتی ملو میری سنت نڈ کے کسی ہو گل من والا شخص جہ لے اللہ کی لہنت ہے دوسری حدیث اندر اس طرح فرمایا من وَقَرَ بِدْعَتٍ عَلَى عزت جیڑا شخص کرتا ہے وہ تین مٹا والی طاقت دی مدد کر رہے ہے ہے لہذا رسالت ہے جس طرح مشرق دا کوئی عمل قبول نہیں اسی طرح مشرق سے رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنا کے بھیجیا ہے کہ یہاں طرف دیکھو جس طرح یہ کام کرتے ہیں اس طرح کرو گے کہ میں قبول کرا گا اور راضی ہوا گا جی اپنی مرضی نہ میں وہ کم قبول نہیں اور سڈے بزرگ بیٹھے نے میرے بائی طرف یہاں کے بھائی ریاض سعودی عرب اندر فوت ہو گئے ہیں کچھ دن پہلے انہوں کی خواہش یہ ہے کہ وہاں کا جنازہ غائبانہ پڑھ دیا جائے ان شاء نماز کو بعد ابھی انہوں کا جنازہ غائبانہ ادا کریں